المدثر صورت المدثر مکی ہے اس میں چھپن آیتیں اور دو ہیں نام پہلی آیت میں ہی لفظ المدثر آیا ہے یہی اس صورت کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانہ نزول یہ صورت بالاتفاق مکی ہے ابن مردوہ اور بح نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورت المدثر مکہ میں نازل ہوئی تھی جمہور علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہی اقرا بسم رب کلدی خلق نازل ہوئی اس کے بعد کچھ دنوں تک وہی کا نزول موقوف ہو گیا پھر صورت المدثر نازل ہوئی بخاری و مسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے بارے میں بات کرتے سنا آپ نے فرمایا کہ میں پیدل چل رہا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی سر اٹھایا تو اسی فرشتے کو جو غار ہیرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا دیکھا میں اس منظر سے شدید مرعوب ہو گیا گھر واپس آ گیا اور کہا مجھے کمبل اڑھاؤ مجھے کمبل اڑاؤ تو گھر والوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا اس کے بعد اللہ نے یا ایوہل المدثر نازل کیا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس سلسلے کی یہی روایت محفوظ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے آپ پر وہی نازل ہو چکی تھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے میں نے آسمان و زمین کے درمیان اسی فرشتے کو کرسی پر بیٹھے دیکھا جو میرے پاس غار حیرا میں آیا تھا